اقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو والدی ہوں میں اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی لقد خولا کو بد کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے سب کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے سبو الم یو احد کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں الم نجعل له عينين کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیف چی اور ایک زبان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 اَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةً یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رُل رہا ہو ثُمَّ کَانَ من الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةً پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاقید کی ہے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 <عليهم نار مقصده> ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی